اس کا ہے یوں بہادر اللہ دتہ بھی اس کا عنوان ہو سکتا ہے ایڈیٹر نے کہا اچھا اچھا پڑھیے مضمون نگار نے پڑھنا شروع کیا رات کے تین بجے ہوں گے ہر کوئی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا کہیں کوئی روشنی نظر نہ آ رہی تھی یکایک ایک اونچے مکان کی چوتھی منزل سے آگ کی لپٹیں اٹھی پھر کسی کے چلانے کی آواز آئی آگ آگ بچاؤ بچاؤ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی لاپرواہ کرایے دار انگیٹھی بجھائے بغیر سو گیا ہے اس کی چنگاری کپڑوں پر پڑی آگ بھڑک اٹھی اب وہ شخص آگے آگے تھا اور آگ پیچھے پیچھے دفتن آگ بجھانے والے کا انجن کا گگو سنائی دیا فائر مین اللہ دتہ جو منجلی عمر اور گٹے ہوئے جسم کا بڑی بڑی کالی مونچھوں والا جہلم کی طرف کا سابق سپاہی تھا دروازے کے سامنے رکا تھوڑی دیر سوچتا رہا پھر دربڑاتا ہوا کمرے میں گھس گیا اور اس حواس باختہ شخص کو چھولوں میں سے نکال لایا اب اس نے شست باندھ کر پانی کا تروڑا دیا اور آگ بجھ گئی آگ بجھانے کے دستے کا جمع دار پیر اولاد بخش آگے بڑھا اور بولا آفرین ہے تیری بہادری پر محکمے کو تجھ سے یہی توقع تھی اس کے بعد مسکرا کر بولا ذرا دیکھنا تمہاری دہنی مونچھ جل رہی ہے بہادر باد... اللہ دتا بھی مسکرایا اور پانی کا ایک تروڑا اپنی دہنی مونچھ پر دیا دور مشرق میں سپیدا سہری نمودار ہو رہا تھا ایڈیٹر نے کہا افسانہ برا نہیں لیکن بعض جگہ نظر ثانی کی ضرورت پڑے گی ذرا شروع سے پڑھیے دیکھیں اس کا کیا ہو سکتا ہے مضمون نگار نے کہا سنیے رات کے تین بجے ہوں گے ہر کوئی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا ایڈیٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا یہ نہیں چلے گا ہر کوئی کا مطلب ہے پولیس والے بھی سو رہے تھے یعنی اپنی ڈیوٹی سے غافل تھے نا, نا, نا ٹھیک نہیں لوگ سمجھیں گے اس ملک میں چوکی پہرے کا انتظام ٹھیک نہیں اسے بدل کر یوں کر دیجئے رات کے تین بجے ہوں گے کوئی آدمی خواب خرگوش کے مزے نہیں لوٹ رہا تھا مضمون نگار نے احتجاجی لہجے میں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کا منظر ہے ایسے میں لوگ سو ہی رہے ہوتے ہیں ایڈوکیٹ نے کہا یا پھر یوں لکھ دیجیے کہ شہر میں ہر کوئی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا لیکن ہوشیار اور چوکس تھا مضمون نگار نے من مناتے ہوئے کہا جی کیا فرمایا سو رہا تھا اور چوکس بھی تھا ایڈیٹر نے کہا یہ تو کچھ بات بےمانی سے ہو گئی اچھا یوں کر سکتے ہیں کچھ لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے کچھ ہوشیار اور چوکس تھے چلیے چلیے آگے چلیے مضمون نگار نے کھنگاتے ہوئے کہا کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی ایڈیٹر نے روکا کیا مطلب آپ کا کہ کیا ہمارے ملک میں ایسے بلب بنتے ہیں کہ جل کے روشنی نہیں دیتے مضبوط نکاح جی نہیں یہ بات نہیں رات میں بلب بجھا دیے جاتے ہیں ایڈیٹر نکاح جی سے من سب لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ نقطہ سمجھ جائیں بہت سے تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارے یہاں بلب ناقص بنتے ہیں میری مانو کہ اسے کاٹ دو اگر بلب جل نہیں رہے تھے تو ان کے ذکر سے فائدہ مضمون نگار نے کس مساتے ہوئے لہجے میں پڑھا یکا یک ایک اونچے مکان کی چوتھی منزل سے آگ کی لپٹیں اٹھیں پھر کسی کو چلانے کی آواز آئی آگ آگ بچاؤ بچاؤ ایڈیٹر نے فٹ اوکا گویا بھگدڑ مچ گئی گویا ہم اپنے پرچے میں اس بات کو شہرت دیں کہ ہمارے عوام میں ذرا سی بات پر بھگدڑ مچ جاتی ہے یعنی وہ اوسان کھو بیٹھتے ہیں نہیں صاحب یہ نہیں چلے گا یہ قومی ادب کا دفتر ہے صرف سویرا کا نہیں مضمون نگار نے کہا جی یہ تو محض ایک افسانہ ہے ایک تخلیقی کوشش ہے بس میں آگ کا منظر بیان کر رہا تھا ایڈیٹر نے کہا آپ اس میں ایک مطمئن مزاج اور اپنے فرائض سے باخبر شہری کی بجائے ایک ایسا کردار لاتے ہیں جس کے محض ذرا سی بات پر محض مکان کو آگ لگ جانے سے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں میں آپ کی جگہ ہوتا تو بچاؤ بچاؤ کی بجائے اس کردار سے کوئی ایسی بات کہلواتا جو قومی تقاضوں کے زیادہ مطابق ہوتی مسئلہ اجی ایسی آگیں بہت دیکھی ہیں ابھی بجھا دیں گے بلکہ اس کو کہنا چاہیے تھا آگ واگ کچھ بھی نہیں تخریب پسندوں کا پروپیگنڈا ہے مضمون نگار نے مری ہوئی آواز میں کہا جی آگ تو لگی تھی ایڈیٹر نے کہا آپ آگے چلیے آخر اس شخص کو اس بری طرح جلانے کی کیا ضرورت ہے مضمون نگار نے آگے پڑھتے ہوئے کہا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی لاپرواہ کرایہ دار انگیٹھی بجائے بغیر سو گیا تھا اس کی چنگاری کپڑوں پر پڑی اور وہ بھڑک اٹھی ایڈیٹر کرسی سے اچھل پڑا یہ آپ نے کیا لکھ دیا کہ یہ شخص مزکور انگیٹی بجھائے بغیر سو گیا آپ ہمارے پڑھنے والوں کے سامنے غلط مثال پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی ایسی کپلت کریں نہیں نہیں آپ اس میں سے انگیٹھی کا ذکر بالکل اڑا دیجیے آگ کے ذکر کی بھی ضرورت نہ رہے گی نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری اچھا اب آگے پڑھو اب بیچ کا حصہ چھوڑ کر سیدھے فائر مین کے کردار پر آ جاؤ مضمون نگار نے پڑھا دروازے کے سامنے وہ شخص رکا تھوڑی دیر سوچتا رہا ایڈیٹر بولا سوچتا رہا نہیں, نہیں نہیں فائر مین کو سوچتے مت دکھائیے اس کا کام تو بس آگ بجھانا ہے مضمون نگار نے کہا اس سے کہانی میں زور پیدا ہوتا ہے ایڈیٹر بولے کہانی میں زور پیدا ہو گیا تو کیا سے فائر مین کی کمزوری تو ظاہر ہوتی ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے آگ کا ذکر حذف کر دیا ہے تو فائر مین کے ذکر کی کیا حاجت ہے تو مضمون نگار نے کہا پھر فائر مین اللہ دفتہ اور جمعدار اولاد بخش کے مکالمے کا موقع کیسے پیدا ہوگا ایڈیٹر نے کہا یہ مکالمے تو آپ ان کے دفتر میں بھی دکھا سکتے ہیں مضمون نگار نے پڑھا آگ بجھانے والے دستے کا جما دار پیر اولاد بخش آگے بڑھا اور بولا آفین نے تیری بہادری پر محکمہ کو تجھ سے یہی توقع تھی اس کے بعد مسکرا کر بولا ذرا دیکھنا تمہاری دینی مونچھ جل رہی ہے بہادر اللہ دتہ بھی مسکرا دیا اور پانی کا ایک تریڑا دینی مونچھ پر دیا دور افق پر سفیدہ سہری میں مُھہدار ہو رہا تھا ایڈیٹر نے اعتراض کیا یہ جلتی ہوئی موچ کا ذکر بہت ضروری ہے مضمون کار نے کہا جی میں نے اپنے افسانے میں مزاح پیدا کرنے کے لیے یہ ففرا ڈالا تھا اپنے فرض کی ادائیگی میں اس شخص کو ایسا انہمات میں دکھایا گیا ہے کہ اسے اپنی مونچھ کے جلنے تک کی خبر نہیں ہوئی کہا میری مانیے تو آپ اس ذکر کو خارجی جی رکھیے جب مکان کو آگنے لگی تو مونچھ کو لگانے کی کیا ضرورت ہے خیر اب شروع سے سنا دو کہ کہانی کی کیا صورت ہوئی مضمون نگار نے کہا جی سنیے رات کے تین بجے ہوں گے کچھ لوگ خادے خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے کچھ ہوشیار اور چوکس تھے یقت یک ایک مکان کی چوتھی منزل سے کوئی پکارا آگ باغ کچھ بھی نہیں تقریب پسندوں کا پروپگنڈا ہے فائر اللہ دتہ منجلی عمر اور گٹے ہوئے جسم کا جہلم کی طرف کا سابق فوجی افسر تھا آگ بجھانے والے دستے کا جمعدار پیر اولاد بخش آگے بڑھ کر اس سے بولا آفری نہیں تیری بہادری پر محکمے کو تو یہی توقع تھی اللہ دتا مسکرایا پانی کا تریڑا اپنی تہنی مونچھ پر دیا دور و فق پر سو پیدا شہری نمودگار نے کہا اب بات بنی نا اب افسانہ بے نقش ہے اور مانامہ قومی ادب اسے آب و تاب سے چھاپے گا سر مسیح میں بچے کھیل کھیل میں بہت کچھ سیکھتے ہیں बच्चे यहां खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन बढ़ता है और यहां हो रहा है सर्फ एक्सल गेमी का वॉशिंग कॉम्पिटिशन आई चल कर देखते हैं कि माए क्या कहती हैं मैंने यह सीखा कि सर्फ एक्सल बहुत अच्छा है सर्फ एक्सल गेमी अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में चौदह और पंद्रह जुलाई को आना मत भूलिएगा असल इकतीस हजार घंटों के टॉक शोज अब तक पीटीबी ऐसी ऑनियर किए जा चुके हैं ان میں آپ سے وہ باتیں کی گئی ہیں جو آپ سننا چاہتے تھے پی ٹی وی ٹاک شوز یہ ہوئی نا بات شر کی ایک طویل نظم ہے پہلی بارش اس نظم میں ایک مسلسل خیال ہے چارتوں کا بانا انسان کس طرح بنتا ہے وہی جال جو ہے کس طرح ٹوٹ جاتا ہے